ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فالا مذلالا و من يضلل فالا حادیالا و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک و اشہد ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ وسلم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا ايها الذين امنوا اتقوا في سلمكوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ایک طبیب ڈاکٹر جو انسان کے جسم کا علاج کرتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ مریض کو اچھی طرح سے چیک کریں اور جو بیماری اس کے جسم میں پائی جاتی ہے وہ اس کا علاج کریں اس کے لیے اس کو دوا پرہیز یہ سارا کچھ سمجھائے پھر اگر ضرورت پڑے جراحت کی آپریشن کرنے کی تو وہ بھی کرے تاکہ یہ بیماری سرے سے ختم ہو جائے دوائی کڑوی ہو میٹھی ہو بہرحال وہ مریض کو دی جائے تاکہ وہ صحت یاب ہو جائے یہ ایک ڈاکٹر کا ایک طبیب کا وظیفہ ہے اسی طرح جو روحانی امراض ہیں دلوں کی بیماریاں ہیں جو انسان کے عقیدے اور ایمان پر حملہ آور ہوتی ہیں ان کا علاج بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جو ایک داعی ہے اس کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ قوم کے اندر موجود مرض کو پکڑے اور پھر اس کا علاج بتائے وہ علاج آسانی سے ہو سکتا ہو یا قدرے مشکل سے بسوں کا علاج کے لیے کچھ کڑوا بھی دینا پڑتا ہے بسوں کا پیچھے سے بھی کام چل جاتا ہے اور بسوں کا پھر آپریشن کرنے کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے تو جس طرح جسمانی بیماری کا اضالہ کیا جاتا ہے ایسے ہی جو روحانی طبیب ہیں دعات ہیں ان کا بھی یہی فریضہ ہے کہ وہ قوم کو ان کے اندر پائے جانے والے امراض کھول کھول کر بیان کرے کہ یہ مرض ہے یہ بیماری ہے اس کا یہ مزاوہ ہے یہ علاج شریعت اس بیماری کو اس نگاہ سے دیکھتی ہے بس ایسا ہوتا ہے کہ مریض سمجھدار ہوتا ہے اس کو ذرا سا اشارہ کر دیں تو وہ سمجھ جاتا ہے تو اس کو واضح لفظوں میں بتانے کی ضرورت نہیں رہتی لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ مرض اتنا راستے ہو چکا ہوتا ہے اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ وہ اشاروں کناروں سے بات نہیں چلتی دو ٹوک چٹے ننگے صاف شفاف بانے الفاظ میں بتانا پڑتا ہے کہ یہ مرض ہے اور اس کے لیے علاج شریعت نے یہ تجویز کیا ہے تو لہذا اگر کچھ کڑوی کشیلی اور تلخ باتیں بھی درمیان میں آ جائیں تو انہیں برداشت کیجیے گا کہ چمن میں تلخ نوائی بھی میری گوارہ کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کال کی اللہ رب العالمین نے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اہل ایمان کو حکم دیا ہے یا یادین امن السلم کافہ ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ خطاب ایمان والوں کو ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یعنی یہ نہ ہو کہ تم اسلام کے بعض اقدامات پہ عمل کرتے رہو اور بعض کو پسے کشت پسے ڈال پس دو جس کو چاہا اپنا لیا جس کو چاہا ٹھکرا دیا یہ روز تمہاری نہیں ہونی چاہیے بلکہ ادقول کا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ وجہ تب تبھی خطوط شیطان, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اشارہ کیا ہے کہ اگر تم اسلام کے احکامات کو کسی مرحلے میں چھوڑو گے تو وہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہوگی وہ اللہ کی اتباع نہیں شیطان کی اتبا ہوگی اس نے بھی قسمیں اٹھا کے کہا تھا عزت ہی کہا اللہ تیری عزت کی قسم ہے اللہ مجمعین میں ان سب کو گمراہ کروں گا قسمیں اٹھا اٹھا کے اس نے کہا تھا اللہ تو اس پہ اپنا حکم چلانا چاہتا ہے آدم پہ بنی آدم پہ والا آم میں اپنا حکم چلاؤں گا پھر یہ کیا, کیا کام کریں گے جانوروں کے کان کاٹیں گے تیری پیدا کی ہوئی تخلیق کو فلا جو خلق اللہ اس کو تبدیل کریں گے تخلیق کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تیرے ساتھ شرکت کریں گے بڑے الٹے سیدھے کام کریں گے میرا حکم مان کے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ سیتان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا ان لوب مبین وہ تمہارا واد دشمن ہے اور جو لوگ دین کے بعد احکامات کو مانتے ہیں اور بعض سے نظریں چرا کے گزر جاتے ہیں اللہ نے پرانے مجید میں بڑا واضح بیان ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے فرمایا آفاط و مینون نبی بادل کتاب و تخرون نبی کیا تم اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے بعض کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو اللہ کی کتاب کے کچھ احکامات پر عمل چلائے سرفے نظر کرتے ہو یاد رکھنا پہلو زاری کا من تم میں سے جو بندہ بھی ایسا کام کرے گا اس کی جزا اس کا بدلہ صرف اور صرف کیا ہے قیامتی اداب اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب سے دوچار کیا جائے گا وہ مول غالب کے دن اللہ جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اللہ تعالیٰ کی احکامات میں سے کچھ کو مانا کچھ کو چھوڑ دیا کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا آپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو وہ مانیں گے جہاں پہ ہمارے مفادات کو زد نہ آتی ہو لوگ ابڑیاں نہ اٹھاتے ہوں لوگ تانے نہ دیتے ہوں لوگ برا بلا نہ کہتے ہوں میں معاشرے میں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ جھوٹی عزتوں کو حاصل کرتے ہوئے زندگی گزاروں وہ کام میں کروں گا لیکن دین کا ہر وہ کام جس پہ دوست احباب حیث و اقار عائشہ اقربا زنی کریں انگلیاں اٹھائیں باتیں بنائیں کیچر اٹھالیں وہاں پہ دین کو بائی پاس کر دوں وہ حملہ مشکل ہے آخر جی ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے کچھ نہ کچھ تو برداشت کرنا پڑتا ہے یہ آخر آخر کہتے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتے اور اللہ سبحانہ و تعالی کو ایسا لولا لنگڑا اسلام نہیں چاہیے ناچ کٹا کان کٹا کانا اندھا ایسا اسلام اللہ کو نہیں چاہیے اللہ پورا اسلام چاہتا ہے آپ سب لوگ دل میں یہ خواہش سبوئے ہوئے ہیں یہ خواہشیں یہ جذبات آپ کے سینوں میں کروٹیں لیتے ہیں کہ اسلام کا نفاذ پوری دنیا پہ ہونا چاہیے صاحب کرام نے یہ کام کیا ہے اللہ نے دین کو اتارا اس لیے ہے اللہ رسول و دین الحق ری اللہ دینی کلّی اللہ وہ دات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر دین حق دے کر تاکہ تمام تر ادیاان پر اس دین کو غالب کر دے اور صحابہ نے کیا ہے کر کے دکھایا ہے سارے ادیاان پر دین اسلام کو غالب کیا ہے لیکن کیسے پہلے انہوں نے اپنے وجود پہ اسلام کو غالب کیا ہے اپنے آپ پہ اسلام کو نافذ کیا ہے اپنے گھروں میں اسلام کو داخل کیا ہے اپنے معاشروں میں اسلام کو کھڑا کیا ہے پھر وہ جس طرف قدم اٹھاتے چلے گئے تابوت گرتا چلا گیا اور غربا اسلام کی تحریکیں ایسے ہی چلا کرتی ہیں کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو اسلام والا بنا لیں برنا اسلام جو اپنے وجود پہ نافذ نہیں کر سکتا وہ دنیا پہ کیسے نافذ کرے گا وہ صرف خالی خولی کھوکھلے دعوے نارے اور کچھ بھی نہیں اب دیکھیں وہ معاشرے کا جائزہ لیں ہماری کیا صورتحال ہے اسلام کے ہم سے کیا مطالبات ہیں اور ہماری ذاتی صورت حال کیا ہے وہ لوگ جو دین سے دور ہیں جن کو عام لوگوں کی سلا میں دنیا دار طبقہ کہا جاتا ہے ان سے سرف نظر ان کو فی الحال چھوڑ دیں وہ ہمارے مخاطب نہیں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں جنہیں دیندار طبقے کا فرض بنا شمار کیا جاتا ہے ان کی حالت کا جائزہ لے لیں باتیں بہت دور دور تک بگڑی ہوئی ہیں ظاہری جسامت پہ لباس پہ نظر ڈالے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے یا بنی یادم علائی کم شیتان کما اخراجہ ببئی کم نے جنہ ایبنی یادم شیتان تمہیں دھوکے میں ممتلا نہ کر دے فتنے میں ممتا نہ کر دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکالا تھا لاسا ہوما لوریا سو آتی ماں ان سے ان کا لباس چھین لیا تھا ان کو ننگا کر دیا تھا ان کی سو آٹھ شرم گاہیں ان کے سامنے ظاہر ہو گئی یہ شیطانی وار تھا تمہارے ماں باپ آدم و ہوا پر کہیں شیطان وہی وار تم پینا کر دے یاد رکھنا قد انزلنا علیکم لباسا ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا ہے یو سواتکم سو آتی تمہاری سو کو شرم گاہوں کو چھپاتا ہے ریسا بحث زینت ہے لباس کی ڈیفینےشن اس کی حد بندی اور تعریف اللہ نے کیا کی ہے یواری سو آتیکم جو تمہاری سو آت کو تمہارے سطر کو تمہاری شرمگاہوں کو اپنی اوٹ میں کر لیتا ہے اوٹ میں کرنے کا معنی جانتے ہیں نا اس طرح یہ دیوار ہے اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہے وہ دیوار کی اوٹ میں ہے اس کے پیچھے کیا چیز پڑی ہوئی ہے اس کا خبر و خال کیا ہے اس کا حدود اربا کیا ہے اس کا حجم اس کی جسامت کچھ معلوم نہیں اس کو کہتے ہیں اور اللہ نے قرآن میں ایک اور نفر بھی بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن پر رات کا اور رات پر دن کا کبزر چڑھا دیتا ہے قبر اردو میں بھی قبر کہتے ہیں انگلش میں بھی قبر ہی بولتے ہیں لفظ عربی کا ہے یو قبرو اللہ قبر چڑھاتا ہے دن کا رات پر اور رات کا دن پر قبر کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کسی چیز کو ٹائٹ کر کے لپیٹ دیا جائے اس طرح وہ بچے کھیلنے والے گیند کے اوپر ٹیپ لپیٹ لیتے ہیں یہ کبر ہے اسی طرح وہ سکول کے اندر پڑھنے والے طالب علم کتابوں پہ کاپیوں پہ کچھ وہ خاکی سا کبر چڑھا لیتے ہیں یہ کبر ہوتا ہے کبر کیا ہوتا ہے جو جسم کے ساتھ چپک جائے جس سے کسی بھی جسم کے اندرونی خب و خال وہ نمایاں ہوں یہ کیا ہے قبر لباس نہیں لباس کیا ہے جو جسم کو اپنی اوٹ میں کر لے انضل علیکل کو لباس اللہ فرماتے ہیں ہم نے لباس کو نازل کیا ہے یواری سو آتے کو وہ تمہارے سو آس کو شرمگاہوں کو تمہارے جسم کو ان کے خدو خال کو اپنی اوٹ میں کر لیتا ہے وہ عیسہ اور بائک سے مینت ہے وہ لباس پکوا زالی خیر اور تقوی کا لباس ہے نتیجہ کیا نکلا کہ جو لباس تانگ ہو انسانی جسم کے خد و خال نمایاں ہوتے ہو جو لباس باریک ہو جس سے جسم جھلکتا نظر آئے اسلام اس کو لباس نہیں کہتا قرآن مجید فرقان حمید کے اس حکم کے مطابق اللہ کی بیان کردہ اس تحریف کے مطابق وہ چیز لباس نہیں ہے اور حدیث میں تو بڑی صاحب ایسے ہی مسلم کے اندر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن فان من امتی من عل میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں لم آرا میں نے انہیں نہیں دیکھا ہے وہ دو گروہ کون سے ہیں فرمایا ان کا اذنا بل بکر ایک وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں بیلوں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے یہ غریب نبی اناس لوگوں کو وہ کوڑے ماریں گے کوڑے ان پر برسائیں گے دوسرا دو فرمایا نسا ان کا سیاسل آریات ماسل میلاس دوسرا گرو ان عورتوں کا ہے کافیات جنہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں آریات لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میرا اپنا کوئی حاشیہ بھی نہیں چلا کافیات کپڑے پہنے ہیں لباس جیب تنگ کیا ہے آری یاس ننگی ہے یعنی ان کا لباس ان کے جسم کے خدو خال نہیں چھپاتا تنگ لباس چھاتیوں کا ابھار نمایا پیٹ کے بل نمایا کمر کے بال نظر آتے چلتے پھرتے اس کے ہت دھڑکتے دکھائی دیتے پنڈریاں آدھی ننگی بابو سارے اریا چہرہ مکمل برہنہ سر ننگا کافی لباس لاس پہنے ہیں اور ننگی ہیں کیوں پہنتی ہیں ساری بات انہیں کیا تکلیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکلیف بھی بتائی ہے اگلے الفاظ فرمایا مائلات ایسا لباس پہننے والی عورتیں دل کی کھوٹی یہ مردوں پر مرتی ہیں مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں ممیلات مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں یہ نیم اریاں نیم بڑھانا ادھورا ننگا لباس پہننے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں میرے عاشق ہو جائیں بائی لاسن یہ خود مردوں پہ مرتی ہیں ممیلات مردوں کو اپنا پرستار بنانا چاہیے روساس نے مل بخت ماہ ان کی ایک اور نشانی پر بیان فرمائی کہ ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح پیچھے کو چکے ہو سر کے بال پراندہ کر کے چٹیا کر کے جمع کر لیتی بھی میں اکٹھے عام طور پر اونٹ کی کوہان بالکل سیدھی ہوتی ہے لیکن جو بختی اونٹ ہیں ان کی کوہان تھوڑی سی پیچھے کو جھکی ہوئی ہوتی ہے تو ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے لا ید گل یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی ولا ید انہا نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی وہ نہا لمی مسیرت ہی کدا و کدا حالانکہ جنت کی خوشبو بڑی دور دور سے آتی ہے جنت ہے اللہ کا لگایا ہوا باغ دنیا داروں کے لگائے ہوئے باغوں کے بارے میں کسی نے کہا ہے بوے گل قید و حراست میں رک سکتی نہیں باغبان لاکھ اٹھایا کرے دیوار چمن یہ اللہ کا لگایا باغ ہے اس کی خوشبو بڑی دور دور سے آتی ہے لیکن ایسی عورتیں جنت تو درکنار خوشبو بھی نہ پائیں گی دیکھیے اپنے گھر میں ایک نظر دوڑ ہے کیا لباس ہے کیا باقی آسن وہ لباس جو عورتوں نے گھر کی عورتوں نے زیب تن کیا ہے لباس کہلانے کا حقدار ہے مردوں کی طرف بھی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کافی یاد آر یاد لباس پہنے ہیں ننگی ہیں آج تو بارد صاحب دادا جان بڑے شوق سے اپنی بیٹی پوتی کو لے کے جاتے ہیں مارکیٹ میں ریڈی میڈ کپڑے خریدنے کے لیے کہتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی بچی ہے بڑی ہو جائے گی سنبھل جائے گی وہ چھوٹی ننی جان جس کا کوڑا دماغ صاف ستھرا ذہن شرم و ویا جس میں اللہ نے فکراتن کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی اس کو بچپن سے لے کے ہی آدھا ننگا کر کے اس کی غیرت کو اس کی حیا کو تباہ و برباد کر دیا وہ بڑی ہو کے اس نے باپ کی غیرت کا جنازہ نہیں نکالنا تو کیا کرنا ہے پھر بھائی بھی کہتا ہے تو میری بہن کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیوں دیکھتا ہے بھائی پہلے ننگا تو تو نے کر کے اس کو مارکیٹ میں لا کے کھڑا کر دیا وہ نہ دیکھے تو کیا کرے پھر کھلا ماحول ہے حمسی مزاق کو ایجوکیشن کا اوپر سے ایک بھوت سوار ہے اور پھر ایسا ننگا مرد و زن کا نوجوان لڑکے لڑکیوں کا اختلاف نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے باتوں میں اور کھل جاؤ گے دو چار ملاقاتوں میں نذراتن سب کے ساما تن سا سلام ان آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا دعا سلام کا آغاز ہوا دو ہاتھ بڑے مسافر ملاقاتوں کے وعدے اور نتیجہ کا گھر سے بھاگنے کا وعدہ ایسا مینا ماں باسانا وغیرہ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے میرے رب نے ہر ظاہری قسم کی پہانسی کو حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسی پھانسی نہیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجراۃ المنی الا انصافی صاقی مومن آدمی کا اظہار اس کی سلوار اس کی سہمد نصف پلّی تک ہونی چاہیے ہاں اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ یہ نسر پیڑھی سے تھوڑی بہت اونچے چلی جائے لیکن تخنوں سے اونچی اونچی رہے کوئی حرض نہیں لیکن کا دئین اگر تخنوں سے نیچے گئی تو پھر نار میں لے جانے کا باعث بنے گی امر سلامہ مینی اللہ یہاں فرماتی ہیں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مرد تھے ایک بالش نیچے لٹکائے سے ایک بالش نیچے نشف پنڈلی سے ایک نی کے. پاؤں کا اوپر والا حصہ چھپ جائے گا کہنے لگی ایر کا نصف پنڈلی سے ایک بالکل نیچے کپڑا اگر عورتیں لٹکائیں گی وہ تو راست چلتے کھل جائے گا فرمایا تھا ایک نصف پنڈلی سے ایک برا کپڑا لٹکائیں نیچے یعنی عورت کے پاؤں سے نیچے ایک بالکل مزید کپڑا ہو جب وہ گھر سے باہر قدم نکالے ولا عليها اس سے زیادہ نہ کرے یہ ہے خواتین کا لباس نماز کے بارے میں میں سلما رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایران ایک اس نے اپنے جسم کے گرد لپیٹا ہوا ہے دوسرے کو اس نے دوپٹے کے طور پہ لیا ہوا ہے کیا ان دو کپڑوں میں اس کی نماز ہو جائے گی ادار احمد باندے بغیر کپڑوں کی کمی تھی اس دور میں فرمایا نعم ہاں نماز ہو جائے گی لیکن کل اراکان درگ سادے کا جب چادر وسیع ہو یو گسی لہو را قدا نہیں ہا حص چھپا دے عورت کے پاؤں کا اوپر والا حصہ نماز کے دوران ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوگی کب ہوگی جو ہو رہا قدم نبی دا کے اندر حدیث موجود آج کل تو عورتوں نے وہ شلواریں پانچ اتنے ٹائٹ رکھے ہوتے ہیں کہ وہ ٹکڑوں سے نیچے ہی نہیں اترتے مردوں نے اتنے کھلے پانچے رکھے ہوتے ہیں جیسے سر گزارنا ہے الٹی جال مردوں نے سلوار مصر پنڈی پہ رکھنی ہے ان کے پانچے چھوٹے ہونے چاہیے عورتوں کے پانچے کھلے ہونے چاہیے کہ ان کے پاؤں کا اوپر والا حصہ چھپے لیکن کیا ہے عورتوں کی شرواریں اونچی مردوں کی نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا اللہ یوم ولا الیہم سلاختیامہ ولام ولاکیم ولاب الم تین بندے ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں فرمائے گا انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا ان کے لیے دردناک ادار فرماتے ہیں من یا رسول اللہ و اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں برباد ہو گئے ان کا ستیہ ناش ہو گیا فرمایا تین بندے ہیں المنان پہلا آدمی جو احسان کر کے جتناتا ہے دوسرا بندہ فرمایا بل, بل فکو سل آتا ہوں والا تیسرا آدمی فرمایا بند مسلم ہوں ادارہ ہوں اپنے ازار، چادر، شلوار سہمت کو تکڑوں سے نیچے لٹکانے والا اللہ تعالی کل قیامت کے دن دیکھنا گوارہ نہیں کرے گا اس کے ساتھ کلام نہیں کرے گا اس کو گناہوں سے پاک نہیں فرمائیں گے اس کے لیے درد لاکھ ہے کون المس بلو ادارہ اپنی شلوار کو ٹکڑوں سے نیچے لے کے جانے تو مومنی علا اناف تعیم مہمن آدمی کا ادار نشو پنلی پہ کچھ بیچارے چارے کے مارے اور عقل کے ہارے وہ سمجھتے ہیں کہ نسو پنلی پہ چادر رکھنا شلوار رکھنا یہ تشدد ہے یہ روشن روشن تعیلیں تاریخ ذہنوں کی ارے ظالم تشدد میں انا ربی تفا ان کے درمیان فرق کو سمجھو کہ کہتے کتے تشدد وہ ہوتا ہے کہ ایک کام ضرورت سے زیادہ کیا جائے تساہل یہ ہوتا ہے کہ رخصتوں کی طرف جایا جائے, جائے میان یہ ہوتی ہے کہ نہ تشدد نہ ہی تساہل بلکہ درمیانی راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کو ننگا کرنا منع کہا ہے معلوم ہے نا سب کہ مسلمان مرد کا جو سطر ہے ناپ سے گھٹنے کا ان پر لوگ بھی جانتے ہیں یعنی گھٹنا اس کا ننگا نہیں ہونا چاہیے اور تکنا چھپنا نہیں چاہیے گھٹنا ننگا نہیں ہونا چاہیے اور تکنا مرد کا چھپنا نہیں چاہیے یہ دونوں حدود اللہ نے قائم کی ان دونوں حدود کے این درمیان مش لی ہے یعنی نصف پنڈلی پہ شلوار رکھنا یہ میانہ روی ہے اگر کبھی تھوڑی بہت اس سے اوپر بھی ہو جائے نصف پنڈلی سے شلوار مرد کے اوپر چلی جائے کوئی حرج نہیں کیونکہ پیتر نہیں ہے نصف پنڈلی سے نیچے چلی جائے کوئی حرج نہیں اگر گھٹنا ننگا ہو گیا ہر جا کیا ہو جائے گا چکنا چھپ گیا پھر بھی ہے جائے تو نشو پلی پہ سلوار رکھنا ہے لوگ بیچارے اس کو تشدد سے تعبیر کرتے ہیں لا لامی کی وجہ سے پھر کئی لوگ وہ نیسو پنلی پہ سلوار کو بات سمجھ آ جانا رکھ لیتے پھر جب باہر نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ جی سلوار کپڑا کم ہو گیا تھا یا درزی سے غلطی ہو گئی تھی چھوٹے بھائی کی تو نہیں پہن لی کہیں سلاب آیا ہوا ہے تانے مارتے ہیں وہ بیچارے دل ہار کے بیٹھ جاتے ہیں یہ دل بھی بڑا عجیب ہے لوگوں کا بار بار ٹوٹتا ہے کہتے ہیں جس کا دل ایک بار پھٹ جائے وہ بندہ مر جاتا ہے لیکن یہ بڑے عجیب دل ہیں بات بات پہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ پھر فسا کا شکار ہو جاتا ہے یاد رکھنا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے اللہ نے قرآن میں سورج مطفین میں فرمایا ہے انڈ اللہ دینا اجرم کا دینا مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ کرتے چلے آئے ہیں ایسا یہ نیا کام نہیں ہے وحید عروب جمین کے پاس سے گزرتے ہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں وحید کالب و الا علیم کالب و گھروں کو لوٹتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہوئے لوٹتے ہیں مجرم مؤمنوں کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو گمراہ لو گئے ان کو پتہ ہی نہیں زمانہ کہاں کا کہاں پہنچا ہوا ہے یہ پینڈوں کی طرح کیا لمبی لمبی کمیز لنڈی لنڈی شلوارے پہن کے پھرتے ہیں جانگلی کہیں کے ان لون اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان ظالموں کو اہل ایمان پر نگہبان نہیں بنایا یہ لوگ کرتے چلے آئے ہیں لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرا کریں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور سلوار رشت پنڈی پہ رکھنا یہ اصل ہے ہاں کبھی غفلت سے عدم احتیاط کی وجہ سے نیچے چلی جائے کوئی ارض نہیں لیکن یاد رہے تخنے پھر بھی نہ چکے اگر آپ سلوار کو نیچر پنلی پہ رکھیں گے تو پھر اگر وہ تھوڑی بہت نیچے سرکی تو آپ فوراً اس کو اوپر اٹھا لیں گے ٹخنوں تک اس کو پہنچنے نہیں دیں گے اور اگر پہلے سے ہی وہ ٹکنوں کے قریب قریب پھر رہی ہوگی تو پھر وہ بار بار ٹکنوں سے نیچے جائے گی بار بار نیچے جائے گی نبی اخلاط وسلام نے ڈرایا ہے اس کام سے تو مایا یہ شب ہیں شب ان سے دور رہو فمانک صبح پکڑ تبرا لی نہیں جو صبح سے بچ کام کر بیٹھے گا کر رہا ذرا گنا نہ آ جس طرح کوئی چرواہا کسی دوسرے کی چرا کے قریب قریب اپنی بکریوں کو چرا رہا ہو قریب ہے بکریاں دوسرے آدمی کی چرا کے اندر داخل ہو جائے اراہ خبردار اللہ تعالی کی چراغاہ اللہ کے حرام کردہ کام ہے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ٹکڑوں سے نیچے شلوار کو لے کے جانا یہ اللہ کی سیما ہے اللہ کا ممنوعہ حکم ہے حکم امتناعی ہے یہاں پہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ جتنا ہو سکتا ہے اس سے دور رہو لیکن ہمارے ہاں نوجوانوں کا بھی داج کچھ اور ہے پھر سن نبی نو کے اندر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے کچھ چار پانچ کاموں سے منع کیا اس میں ایک کام یہ بھی تھا وہ راجلو فی سرادیلا بھلے سارے اریدا ایک آدمی ہے اس نے سلوار پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی بڑی چادر نہیں ہے اکیلی سلوار ہے آپ نے فرمایا اس حالت میں نماز نہ پڑے کمیز پہنا ہوا ہو کوئی بڑی چادر ہو پھر وہ نماز پڑے اکیلی شلوار میں نماز نہ پڑے کیوں رکو کرے گا سجدہ کرے گا اس کی شلوار اس کی سورین کے ساتھ لگ جائے گی اس کے جسم کے اس کی شرمگاہ گاہ کے خدو خال نمایاں ہو جائیں گے اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان آدمی وہ کسی بھی صورت میں برہنہ ہو تو وہ ایسی حالتیں بندہ نماز نہ پڑھ کوئی بڑی چادر لے یا کوئی تمیز وغیرہ اوپر سے پہنا ہوا ہو گھٹنوں تک جو پہنچ جائے ٹھیک ہے پھر نماز پڑھ لیں تنگ ترین بہت زیادہ تنگ شلوار کھلی ترین پینٹ کی نسبت بہرحال کھلی ہو پینٹ جتنی بھی کھلی ہو سلوار سے تنگی ہوتی ہے تو یہ تنگ تنگ پینٹے پہن کے اور اوپر سے وہ تنگ سی شرطیں پہن کے جن میں وہ بندہ قید ہو جاتا ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں نماز پڑھنے رکوع صحیح کرنے میں تو ایک وہ بڑی دور کی بات ہے چلتے پھرتے ان کے حرکت کرتے نظر آتے ہیں ننگے ہیں کپڑے پہنے ہیں لیکن ننگے ہیں اللہ نے جو لباس قرار دیا وہ یہ نہیں ہے وہ اور چیز ہے اور پھر نوجوان اسی حالت میں ماں باپ کے سامنے پھر رہے ہیں ماں بھی ہے بہنیں بھی ہیں اور اس حالت میں پھر رہے ہیں تنگ تنگ پینٹے پینٹ وہ حیات تو بالکل مر گئی ہے چار ایک دن شرم آیا ہوتی ہے اس کے بعد ایسا ایسا اتر جاتی ہے پھر محسوس نہیں ہوتا نہ گھر والے محسوس کرتے ہیں نہ یہ محسوس کرتے ہیں سب چلتا ہے جی چلنے آخر معاشرے میں ہم نے رہنا ہے جیسے معاشرہ میں آیا بنے گا ویسے ہم بھی ہو جائیں گے چلے ادھر کو جدھر کی ہوا چلے یہ مزاج بنایا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یہ چالنا چلا کرو چال جیسا لوگوں کو دیکھا ویسے ہوگا یہ تو بندروں کا کام ہوتا ہے بندر اس کی عادت ہے وہ غور نہیں کرتا سامنے بندہ جو بھی کرتا ہو نا اس کو دیکھ کے نقل اتارنا شروع کر دیتا ہے انسان نقل اتارنے سے پہلے سوچتا ہے اس کا ما مالیہ کیا ہے فوائد کیا ہے نقصانات کیا ہے میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے اس کے کیا نتائج برآمد ہونے والے انسان عاقل ہے اللہ نے اس کو عقل دی ہے سوچتا ہے دیر چالنا چلے اپنے آپ کا ایک وقار اور معیار قائم کرو وکیلو انفوس اسی طرح ذرا لباس کے اندر دل و دماغ کی کیفیت پہ نظر دورا لیں وہ کیا ہے کبھی سوچا والدین نے کہ ہمارے بچے سکول میں کالجز میں یونیورسٹیز میں کیا پڑھتے ہیں اردو ادب انگلش لٹریچر کے نام پہ انہیں اس عشکی پینگے چڑھانے کے کون کون سے طریقے سکھائے جاتے ہیں کتنے جسے پٹے سڑے گلے اس کی یا شیر انہیں یاد کروائے جاتے یہ جو پڑھتے ہیں اس کی تھیوریز فلوسفیز کیا ہیں یہ تین ایج کے زمانے میں میٹرک ایف اے کے اسٹوڈنٹ کیا کیا بول کھلاتے ہیں اپنے بچے کی ذہنیت کا امتحان لینا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے جدید دور ہے آسان ہو گیا ہر کام اب آپ کو مدرسے کالج سکول میں پیچھے پھیرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے بچے کے پاس اگر موبائل فون ہے نا بس اس کے صرف آپ موبائل فون کو پکڑ کے اس کے میسج ہی پڑھ لیں پتا چل جائے گا کتنے پانی میں کتنا بڑا ٹوٹا عاشق ہے سارا آشکار ہو جائے گا جس کو سکول کی کتابیں یاد نہیں ہوتی سبق نہیں آتا استاد <تصفی> کہتے <لے ریعا ایتے> ہیں کلاس میں مار کھاتا ہے پڑھنے کو دل نہیں کرتا ناول سارے پڑھتا ہے اس کی یہ خبریں ساری زبانی یاد ہیں گانے پورے پورے آتے ہیں فلمی اکثر پاکستان کے ہوں ہندوستان کے ہوں سب کے از نام یاد ہیں سب کی فلموں کے نام بھی یاد ہیں آپا بڑا طبیع اور بڑا مضبوط ہے لیکن پسند اپنی اپنی جس علیہ وسلم ارج نامی جگہ سے گزر رہے تھے ادارہ کا شاعر سامنے سے ایک شاعر آیا وہکیا سے شیر پڑ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ پھر کو پکڑو اس کا منہ بند کرو آپ کو پتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل گردے والے بڑے حوصلے والے جلدی کیے کسی کو برا لقب نہیں دیتے تھے بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے. لیکن اچانک راہ چلتے ایک ٹوٹا عاشق شیر پڑ رہا ہے آپ نے فرمایا اس شیتان کو پکڑو اس کا منہ بند کرو اس کو صرف اس کے اسکیا شیر کانوں میں پڑے تو شیطان کہہ دیا لگتا ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے بہت خزانہ فیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو شہ کے ساتھ فرمایا لئی کم سی انی ہی شہرا اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ کو گندی تھوڑے کنفیوں سے نکلنے والی گندی پیٹ کے ساتھ بھر لے جو پیٹ اس کی آنکھوں کو کاٹ کے رکھ دے یہ اس کے لیے بہتر ہے گندے اس کی اشیر یاد کرنے آج نوجوان تو نوجوان بڈے بڑھے بابے بھی جن کو کہو کہ بیت الخلا سے باہر نکلنے کی دعا ایک رتھ ہے فرانک یہ یاد کر لو وہ, وہ فرانت بیس بار انہیں پڑھایا کہتا فوانک اور یہ جی میری زبان موٹی ہو گئی اب زبان سے لفظ نہیں چڑھتا لیکن گانا دو بار سنے گا سارا زبان ہی یاد ہو جائے گا یہ جی دلچسپی ہے نا اس کام کی طرف فرمایا وہ پیٹ پیٹ کے ساتھ اپنا پیٹ بھر لے جو پیٹ اس کی آنکھوں کو کاٹ دے یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کی شیر یاد کرنے مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرمائیں کچھ شور شراباتا ہوا دیکھنے کے لیے بڑے دیکھا ایک کنجری یہودیہ لونڈی وہ کچھ ناچ گانا کر رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے اور کچھ یہودی اس کے ارد گرد جمع ہیں اس کا مجرا دیکھ رہے ہیں ابھی آپ وہاں تک نہیں پہنچے جامع ترمدی کے اندر یہ حدیث ہے اسی شور شرابے کو سن کے سیدر احمد ربی اللہ تعالی نے دوڑتے ہوئے تشریف لائے دوسری جانے سے ان کو دیکھا تو یہ گانے والی بھی بھاگ گئی دیکھنے والے تماشائی بھی بھاگ گئے آپ نے تبصرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ سننے والا ہے آپ نے کروایا میں نے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو رضی اللہ عنہ کی دہشت کی وجہ سے گلیوں میں بھاگتے ہوئے دیکھا اس ناچ گانا کرنے والی کو بھی آپ نے شیتان کہا اس کے ارد گرد جو لوگ جمع تھے ان کو بھی شیطان کہا سمایا میں نے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو عمر رضی اللہ عنہ کی دہشت کی وجہ سے گلیوں میں بھاگتے ہوئے دیکھا جس جس کو شیطان بننے کا شوق ہے دل کھول کے دیکھے ٹیلی ویژن ہم منع نہیں کرتے لیکن یاد رہے کہ وہ شیطان ہے پیار کے ساتھ منع کرے تو غصہ نہیں کریں گے کیونکہ ہماری کیا اوقات ہے کسی کو غصے کے ساتھ بنا کرے وہ تو بڑے گریجویٹ اپ ٹو ڈیٹ روشن دماغ لوگ ہیں گانے بجانے دیکھنے سننے والے لیکن یہ ضرور بتائیں گے اتنا احترام ہم سے نہیں ہو سکے گا کہ ہم ان کو شیطان نہ کہیں ہمارے نبی نے کہا ہے ہم بھی کہیں گے ایک آدمی یہودی بدینے کا اس نے کچھ کنجریاں خریدی ہوئی تھی لونڈیاں جب کوئی بندہ نیا نیا مسلمان ہوتا نا اس کے پیچھے لگا دیتا اس کو ناچ نہ دکھاؤ اور پھر کہتا دیکھ جو دین قبول ہر طرف سے پابندیاں وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے اللہ نے سورہ لقمان میں اس کی طرف اشارہ کیا النَّاسِ عَنْ اللَّهِ عِلْمٍ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لاہی لاہی گانے بجانے, بجانے کے آلات گانے بجانے کی چیزیں گانے بجانے کے فن کا گلوکار کنجر یہ جتنے بھی ٹی وی دیکھنے والے ہیں سب خریدتے ہیں یہ دیکھتے ہیں تو وہ اسکرین پہ آ हैं ناچتے ہیں देखें نہ دیکھے تو وہ بھی بیچارے گھر بیٹھ جائیں ہمارے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لام الحیث کو خریدتے ہیں تو اس کو دردناک آزاد کی خوشخبری دے دو اس کو دردناک آزاد کی خوشخبری دے دو حالت اس کی کیا ہے جب اس پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ کے ساتھ اس کے چلا جاتا ہے تین تین چار چار گھنٹے کی فلم کے دیکھتا ہے خرابی نظر کے باوجود پلک چھپکنا بھول جاتا ہے لیکن بعدوں نصیت کی ٹائم نہیں ہے ہم مولویوں کی طرح دلے نہیں ہیں جو دین کی باتیں سننے لگ جائیں جب اس پر ہماری آیاتیں پہ عناصر کی جاتی ہیں تصور کے اسباحا, اللہ یسبا گویا کہ یہ سن نہیں رہا بکرا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ اس کے رسول کی باتیں سن کر اس کے کانوں میں بوجھ بوٹ اس کے لیے رسواقن کن آزاد ہے نظر ابن نے حارث تھا اس کا نام اس کے کا دیکھ لیں یہ میوزک گانے بجانے کتنے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا لا تصابو رحمت لات او ملائی اسی کافلے میں گینٹی گینٹی بے ڈنگی سی آواز یا کتا ہو اللہ کی رحمت کے رشتے اس گھر میں اس کافلے کے ساتھ نہیں چلتے جس کافلے میں گھنٹی کی آواب ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کافلے کے ساتھ نہیں ہوتے حاجی صاحب نے چوبیس گھنٹے اپنی جیب میں موبائل ڈالا ہوا جس میں آلہ اور نسل کا میوزک بچتا ہے اور وہ بھی ان کے اپنے پس میں نہیں ہے ان کے یار دوست جب چاہے ان کو مس کال مار دے جیب میں رکھا اس لیے ہے یہ ضرورت کی چیز ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے لیکن اس کا متبادل نظام ویبریشن بہترین الٹرنیٹ ہے اس کا ویبریشن سے گزارا نہیں چلتا اسلامی ٹیون جانوروں کی آواز فائرنگ کی آواز ہے پرندوں کی آوازیں اپنی آواز کسی اور کی اچھی نہیں لگتی اپنی مبارک آواز ریکارڈ کر کے اس کو بطورے بیل کے لگا لیں مقصد تو یہ نا پتا چل جائے فون آ رہا ہے یا میسج آیا کیا جا سا ہے لیکن حضرت حاجی جی اللہ صاحب موبائل خریدیں گے اچھی نسل کا پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس میں کون سی ٹیون ایسی ہے کون سی بیل ایسی ہے جس پہ میوزک ذرا محض قسم کا ہو اچھا ویسے وہ میوزک سے دور بھاگتے ہیں اسی بہانے وہ موبائل کی ساری بیلیں چیک کریں گے پندرہ بیس منٹ میوزک سنتے رہیں گے شیطان نا خوب دھوکے میں ڈالتا ہے دو چار دن وہ بیل بجے کی نہیں یہ بھی اچھی نہیں ہے اس کو بدلنا چاہیے پھر دوبارہ وہ ساری بیلیں سنیں گے دوسروں کو میوزک سے منع کرنے والے موبائل میں آ کے ان کو بھی میوزک کے فطرے میں مبتلا کرنا اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہر وقت جیب میں میوزک ہے گھر میں میوزک بچتا ہے اللہ کی رحمت ادھر سے آئے وہاں شیطان اتریں گے بڑے بڑے لوگ دین کے ٹھیکے دار جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اتنا بڑا تھم ہیں اگر ہم گر گئے تو دین کی عمارت گر جائے گی وہ بھی موبائلوں پہ یہی ناچ گانا چلاتے یہ شیطانی چالے ہیں شیطانی دھوکے ہیں کئیوں نے گھڑیاں پہنی ہوتی ہے وہ ٹو ٹو ٹو ٹو بجانا شروع کر دماز میں بھی چپ نہیں ہوتی ہر گھنٹے کے بعد اس کا الارم بچ جاتا ہے حاجی صاحب رات کو سوتے ہیں صبح تجت پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے آنکھ نہیں کھلتی جاگ نہیں آتی کیا طریقہ ہے جی وہ الارم والا کلاک لے کے آؤ کی آواز پہ اٹھیں گے پڑنے کے لیے. سبحان اللہ کیا بات? اللہ نے قرآن میں کہا ہے بس تفغی منیش کتا ہوں سعودی کا وہ اجنیب علیہ خیلی کا وہ راجیری کا وہ سارے والی فلم والی ولاد وہاں شیتان ہو جس کو چاہتا ہے اے شیطان اپنی آواز کے ذریعے گمراہ کر شیطان کی آواز کیا ہے یہ گانا اور بجانا میوزک یہ شیطان کی آواز عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا گیا ہے شیطان کی آواز کیا ہے سوتے شیطان کیا ہے فرمایا ابول رینا گانا حاجی صاحب عجب پڑھنے کے لیے شیطان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں مجھے جگا دینا یعنی شیطان تجوب کے اندر بھی انوالو ہو گیا یہ دیندار لوگوں کی فی بات کر رہا ہوں جن کے دن رات ہی میوزک میں گزرتے ہیں لیٹرین میں بھی جن کو وہ پخانا نہیں آتا جب تک میوزک نہ سن لے ان کی بات ابھی نہیں کی ہم نے سوتے ہیں میوزک میں جاگتے ہیں میوزک میں وہ رات چلتے ہوئے گنگناتے ہیں تو گانے بجانے کے لیے کچھ نہ زبان سے میوزک کی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے فن کار ہیں آج کل الفاظ ذرا وہ حضب ہو گیا نا وہ دنیا ہے گلوکار اداکار گلو ان کے پرانے نام کیا ہیں کنجر مراسی گویا بھانڈ، یہ پرانے نام ہیں اب معاشرہ ترقی کر گیا ناموں کے اندر بھی ترقی ہو گئی فن کار ہو گیا، گروکار ہو گیا، اداکار ہو گیا، وہ انگریزی بھی آ گئی ایکسچر ہو گیا اللہ عب العالمین نے حکم دیا ہے ادخلوں کی فرمی کا اسلام میں پورے پورے آؤ مکمل طور پہ اسلام میں تمہارا داخلہ ہو ادھورا اسلام اللہ کو نہیں کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا علمات تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں اس کی خواہشات شریعت کے تابع نہ ہو جائیں یعنی عمل تو عمل ہے نا اس کے دل میں شریعت کے خلاف کوئی خواہش بھی پیدا نہ ہو اتنا مومن اللہ کو چاہیے اتنا مومن چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے پما